بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا سبق چل رہا تھا باب و العیب عیب کے خیال کا باب یعنی عیب کی وجہ سے جو اختیار انسان کو ملتا ہے اس کے بارے میں بات چل رہی تھی میں نے آپ سے ارض کیا تھا کہ اگر پہلے سے ہی بائے کے پاس کوئی ایپ موجود تھا تو اس کی وجہ سے مشتری کو اختیار ملتا تھا مشتری کو پتا نہیں چلا تھا کہ جی یہ ایپ پہلے سے موجود ہے مشتری کو بعد میں پتا چلا کہ جی یہ ایپ تھا تو اس کو اختیار ہے وہ واپس کر سکتا ہے لیکن اگر مشتری کے پاس کوئی نیا ایپ پیدا ہو جاتا ہے تو اب معاملہ چینج ہو جائے گا اب معاملہ چینج ہو جائے گا تو یہی ساری کے ساری پیچھے ہم نے جو سورتیں پڑھ لی تھی کہ کیا کیا صورتیں پیش آ رہی تھی اور وہی چل رہا ہے کہ مشتری نے کوئی ایسا کام کر لیا جس سے کوئی نیا ایپ پیدا ہو گیا تو اب کیا کریں گے تو وہ سوتے تھیں اب اگلا مسئلہ جو بتا رہے ہیں وہ منیش طرح ابدن وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے غلام کو خریدا مشتری نے غلام ایپ والا غلام تھا لیکن مشتری کو پتا نہیں تھا اس میں ایپ پایا جاتا ہے. ہوا یہ کہ مشتری نے خریدا اور مشتری نے اس کو آزاد کر دیا یا کیا ہوا کہ مشتری کے پاس وہ غلام آ کے مر گیا بعد میں مشتری کو پتا چلا کہ اس میں تو کیا تھا اور مجھے بھائی نے بتایا نہیں تھا اس بارے میں تو اب کیا کریں گے اس کو واپس تو کر نہیں سکتا بندہ مر گیا یا بندے کو آزاد کر دیا اب کیا کریں گے تو اب یہ نقصان اپنا پورا کرے گا کہے گا اس ایپ کی وجہ سے غلام کی قیمت پچاس ہزار کی بجائے تیس ہزار ہو جاتی ہے اور میں نے آپ کو پچاس ہزار روپیہ دیا تھا اس لیے آپ مجھے بیس ہزار واپس کرے یہ اس بارے میں دیکھیے ذرا وہ منیشترا اب تن جس نے کسی غلام کو خریدا فع تک ف آ پھر اس کو آزاد کر دیا او ماتا ان یا وہ غلام اص مر گیا سمتلا سمتلا علی عیبن پھر مشتری متلع ہوا ایپ رجا بھی نقصان ہی تو مشتری رجوع کرے گا بائک کی طرف نقصان کے ساتھ یعنی اسے کہے گا کہ جی اتنا نقصان میں نے, میں نے آپ کو پچاس ہزار روپیہ دیا تھا اگر جو ایپ والا غلام تھا یہ تو تیس ہزار سے اوپر کا نہیں ہوتا اس لیے اس سے رجاوی نقصان ہی ٹھیک ہے نا تو یہ اس وجہ سے آگے دیکھیے فائن قتل مشتریل ابدا اگلی بات یہ ہے کہ مشتری نے اگر غلام کو ہی غلام کو اس نے قتل کر دیا مشتری نے غلام کو قتل کر دیا یا کیا تھا کہ جی کھانا تھا کوئی مشتری نے خریدا جا کے بیکری سے جا کے چیز لے کر آیا کیک اٹھا کے لایا کھا گیا پھر بعد میں پتا چلا کہ اس میں تو ایپ پایا جاتا تھا ٹھیک ہے تو اب کیا کرے گا کیا رجوع کے لیے نقصان رجوع کرے گا یا نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی رجوع نہیں کرے گا رجوع نہیں کرے گا ایپ کا اگر پتہ چل گیا تو اب یہ رجوع نہیں کرے گا لیکن صاحبین رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوٹے گا نقصان کے ساتھ وہ کہے گا کہ ہاں جی میں جو خریدا تھا آپ سے تو دیکھیے ذرا ہوا یہ فائن قطل المشتریل مشتری نہیں پڑیں گے مشتری پڑیں گے فائن فائل تو ہے قتل مشتری لیکن کیوں پڑھیں گے المشتری کیوں پڑیں گے المشتریو کیوں, کیوں نہیں پڑیں گے فائل ہے تو فائل تو مضمون ہوتا ہے ہے اس کے اوپر آتا ہے مضمون آتا ہے تو المشتریو کیوں نہیں پڑھیں گے یا ساکن قبل کثرہ تو کون سا یہ ایراب کون سا ہوتا ہے مشتری کون سا سولہ قسم میں سے کیا ہے یہاں پر جمعل سا... تکیل... سولہ قسموں سے بتائیں ہاں کاضی کی طرح ہے بھائی کاضی کے اندر کیا ہوتا ہے حالت رفیع اور حالت رفا میں جمع تقدیری حالت پتہ لفظی حالت کسرا میں جگہ تقدیری. تقدیری تو فائن قطع مشتری کہ اگر قتل کر دیا مشتری نے الب غلام کو اوکان یا وہ کھانا تھا اس نے اس کو کھا لیا بھی پھر مشتری مطلع ہوا اس چیز کے ایپ کے اوپر لم یر علیہ ہے تو وہ رجوع نہیں کرے گا بائی کی طرف بشعین کسی چیز کے ساتھ بھی فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وقالا صاحبین رحم اللہ فرماتے ہیں یار جو بھی نقصان ہے آئی وہ لوٹے گا ایپ کے نقصان کے ساتھ یعنی اس ایپ نق... کی وجہ سے جو کمی آتی ہے نا یہ اس کے ساتھ لوٹے گا کہے گا مجھے وہ واپس کرو اتنے میں نے آپ کو پورے پیسے دیے تھے بغیر ایپ والی چیز کے جو پیسے ہوتے ہیں لیکن اس میں تو فی ایپ آیا تھا اس لیے مجھے تو اس کے پیسے کم کرو اس میں دیکھیے کیوں, دیکھیں کیوں؟ امام صاحب کیوں کہتے ہیں کہ رجوع نہیں کرے گا وہ کہتے ہیں دیکھو مشتری نے ایک فیل کر دیا ہے مشتری نے اس کو قتل کر دیا ہے ٹھیک ہے تو مشتری نے ایل کیا اس کے ساتھ اس کو جب قتل کیا ہے ٹھیک ہے نا ایک فیل مضمون اس نے ایک ایسا کام کیا جو زمان لازم ہوتا ہے ٹھیک ہے اپنا فیل اگر اپنا فیل نہ ہوتا اور خود بخود جیسے کہ آسمانی آفت سے بندہ مر جاتا جیسے پیچھے تھا نا او ماتا اندا ہو مر گیا آسمانی آفت سے مر گیا تو اس میں کیا تھا مشتری کا کوئی فیل نہیں تھا تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو کیا ہوا اس نے خود ایسا کام کر دیا جس سے یہ چیز کو لوٹا نہیں سکتا جس سے یہ چیز کو لوٹا نہیں سکتا جب یہ لوٹا نہیں سکتا تو اب کیا ہوگا یہ رجوع وہ نہیں کرے گا رجوع کے ساتھ نہیں جائے گا تو اس لیے جو ہے اس نے ایسا کام کیا جو اس کے اندر سے وہ کر رہا تھا پہلی صورتوں میں وہ کہیں گے پھر کاٹا جو تھا تو اس میں بھی تو تھا بھائی وہاں پہ تو اسلح کی غرض تھی کپڑے کو کاٹ رہا ہے کس وجہ سے کاٹ رہا تھا کہ جی وہ کر رہا تھا سینے کے لیے کاٹ رہا تھا یہاں پہ تو کیا قتل کرنے میں تو کوئی وہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ایسی چیز ہے یا اوپر آزاد کیا تھا تو وہاں پہ بھی اسلاح کی غرض تھی بھائی غلاموں کو آزاد کرنا چاہیے اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا یہاں پہ کھانا تھا تو کھانا اس نے کھایا کلو اس نے کھا لیا اس وجہ سے وہ صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی جو بھی صورتحال ہو وہ رجوع کرے گا ایپ کے نقصان ہوگا آگے دیکھیے ہوا یہ کہ ایک آدمی نے غلام بیچا مشتری کو پھر کیا, کیا؟ مشتری نے اس کو آگے بیچ دیا غلام کو جب دوسرا جو مشتری آیا نا مشتری نمبر ایک نے مشتری نمبر دو کو بیچ دیا مشتری نمبر ایک نے کیا کر دیا مشتری نمبر دو کو بیچ دیا مشتری نمبر کو پتا چلا کہ اس میں تو ایپ ہے اس نے مستری نمبر کے پاس اس نے کہا کہ جی آپ نے جو, جو غلام نا اس میں تو ایپ پایا جاتا ہے اس میں یہ چیز واپس کریں میں آپ کو واپس کرتا ہوں تو کیا مشتری نمبر 1 بائے کو واپس کرے گا یا نہیں واپس کرے گا مسئلہ یہ ہے مشتری نمبر 1 دیکھیں بائی نے مشتری نمبر 1 کو بیچا مشتری نمبر 1 نے مشتری نمبر 2 کو بیچ دیا مشتری نمبر 2 نے ایپ کی وجہ سے مشتری نمبر 1 کو واپس کر دیا اس نے کہا یہ کہ تو اس میں ایپ ہے تو کیا یہ مشتری مشتری نمبر ایک بائی کو واپس چیز بیچ سکتا ہے واپس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ایپ کی وجہ سے مسئلہ اب یہ چلے گا کہتے ہیں کہ اگر تو قضائے قاضی کی وجہ سے یعنی قاضی نے فیصلہ کیا جج سامنے فیصلہ کیا کہ جی مشتری نمبر ایک نے مشتری نمبر دو کو جو غلام بیچا تھا اس میں ایپ پایا جاتا ہے اس لیے مشتری نمبر ایک کو چاہیے کہ یہ غلام واپس لے لے تو اگر قضائے قاضی آ جائے گی نا تو پھر کیا ہوگا پھر یہ مشتری نمبر ایک بائی کو بھی واپس کر سکتا ہے کہے گا کہ جی یہ واپس میں آپ کو واپس کرتا ہوں میرے تو کاضی نے مجھ پہ زبردستی کر واپس لینا ہے لیکن اگر قزائے کاضی نہیں تھا اور ویسے ہی یعنی وہ ڈائریکٹ کورٹ میں گیا بغیر وہ ڈائریکٹ اس کو کہتا ہے جی واپس کریں تو اب یہ آگے نہیں واپس نہیں کر سکتا کیوں نہیں واپس کر سکتا بھائی اس نے چیز کو آگے بیچ ہے اپنی ملکیت سے نکال دی ہے اپنی ملکیت سے جب اپنی ملکیت سے نکال دیا اس کے پاس جب چیز آئی تھی تو اس کو بیچتے وقت خیال کرنا چاہیے تھا نا کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے دیکھنا چاہیے تھا خریدتے وقت تو ٹھیک ہے انسان سے چیزیں نہیں ہو جاتی ہیں بعض بازار انسان کے پاس نئی چیز دیکھی نہیں ہوتی ہے لیکن جب بندہ بیچ رہا ہوتا ہے اس وقت تو اس کو اختیار ہوتا ہے وہ تو دیکھ سکتا تھا کہ بھی اس میں کیا کیا عیب ہیں اس جب آگے بیچ دیا تو اب یہ واپس نہیں کر سکتا اب ذرا اس چیز کو سمجھے گا جو میں بات کرنے جا رہا ہوں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں میں اس کی طرح یہ بڑے کام کی بات ہے آگے آتی ہیں فبا اہل مشتری جس نے غلام کو بیچا فبا اہل پھر اس غلام کو مشتری نے بھی بیچ دیا یعنی مشتری اول نے بھی علیہ را بن مشتری نمبر ایک پر لوٹایا گیا کسی ایپ کی وجہ سے فائن قبیلا اگر تو مشتری نمبر ایک نے اس کو قبول کیا تھا بکا القاضی قاضی, قاضی کے فیصلے کی وجہ سے فلاح تو مشتری نمبر ایک کے لیے جائز ہے این یردہ اعلیٰ باح ال اول کے اس کے بائے اول کی طرف اس چیز کو لوٹا دے فیصلہ کر دیا اس لیے میں آپ کو بھی لوٹاتا ہوں قزی اگر مشتری نمبر ایک نے بغیر قزائے قاضی کے واپس لے لیا تھا یعنی یعنی دونوں نے ویسے مل بیٹھ کے انہوں نے کہا مشتری نمبر دو نے کہا جی ٹھیک نہیں تھا اس نے کہا ٹھیک ہے چلیں جی واپس کر دیں پھر اس نے بغیر کسی اس کے اگر واپس لے لے کر زائقاضی کے فلح صح تو مشتری نمبر ایک کے لیے جائز نہیں ہے یع اللہ اول کے بائے اول کی طرف لوٹائے یعنی اس کے لیے اجازت نہیں ہے ہاں مشتری بائے خود لینا چاہے تو لے سکتا ہے لیکن یہ زبردستی نہیں کر سکتا اس کو لوٹا نہیں سکتا کیوں نہیں کر سکتا دیکھیں ہوتا کیا ہے جب مشتری نمبر ایک نے مشتری نمبر دو کو چیز بیچی تو جب بیچی ہے نا اس نے تو یہ کیا ہوئی یہ بے ہوئی ہے اب مشتری نمبر دو نے چیز واپس کر دی مشتری نمبر دو نے چیز واپس کر دی جب جب مشتری نمبر دو نے چیز کو واپس کیا تو یہ کیا ہوگی یہ گویا بے جدید ہے کیا ہے بے جدید ہے یعنی اب ہم یہ سمجھیں گے کہ مشتری نمبر دو چیز کو جو واپس کر رہا ہے نا مشتری نمبر ایک کو تو گویا یہ نئی بے ہو رہی ہے اب کون? بائے کون بن گیا مشتری نمبر دو اور جو خر مشتری کون بن گیا جو مشتری نمبر ایک تھا نا وہ اب اب وہ مشتری بن گیا اس حوالے اس نئی بے کے اندر لٹانے کی بہ کے اندر ٹھیک ہے تو ان کے حق کے اندر یہ کی کیا ہے یہ نئی بے ہے ان کے حق کے کی اندر کیا ہے یہ نئی بے ہے لیکن یہ اس بے کی وجہ سے چیز کو کسی اور پہ لازم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی تو تین کیا ہوتا ہے کہ جی یہ ایک نئی اس بیگ کے بعد کیا ہو جائے گا اس پہ نافذ دیکھیں ان کے حق کے اندر سوال کا جواب دیتا ہوں اسی میں رہیے گا روم کے اندر ہی رہے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے جو سوال پوچھا ہے اس کا سوال کا جواب دیتا ہوں کبھی تم کو ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو اس میں وہ چل رہی ہے یہ جو مشتری جو مشری نمبر دو چیز کو واپس کر رہا ہے کس کو مشری نمبر ایک کو کہتا ہے واپس کرو چیز تمہاری اے والی ہے یہ کیا ہے گویا یہ نئی بے ہو رہی ہے یہ نئی بے ہو رہی ہے جب یہ جب نئی بے ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب نئی بے ہو رہی ہے تو ان کے حق کے کی اندر کیا ہے یہ نئی بے ہے ان کے حق میں کیا یہ نئی بہ ہو رہی ہے نا ہم کہیں گے کہ جی مشتری نمبر دو واپس کر رہا ہے مشتری نمبر ایک کو گویا مشتری نمبر ایک آپ خرید رہے اس سے دوبارہ اسی پیسوں کے اوپر اسی چیزوں کے اوپر دوبارہ لیکن یہ بیعہ نئی بہ ہے ان کے حق کے اندر اگر ہم کہیں گے جی بائیں اول کو بھی واپس کیا جائے بائے اول کو بھی واپس کیا جائے تو بائے اول کو اگر واپس کریں گے تو کیا ہوگا یہ اس کے حق کے اندر یہ اس اندر, حق کے حق یہ ان کو ولایت نہیں ہے اس کے اوپر وہ کرنے کی نافذ کرنے کی کسی اور کے اوپر اپنا فیصلہ نافذ کرنے کی اجازت نہیں ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی, پہل, یہ پہلی بہ ختم نہیں ہوئی ہے پہلی بہ نہیں ختم ہوئی ہے بلکہ یہ کیا ہے یہ ایک نئی بہ آ ہے مشتری نمبر دو نے مشتری نمبر ایک کو جو ہے تو یہ ایک نئی بہ ہے جب نئی بہ ہے تو اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے پہلے بائی کے ساتھ بائی کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے بائے کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے اگر ہم کہتے ہیں نا یہ پہلی بہ ہی واپس ہو رہی ہے پھر تو ٹھیک تھا کہ جی بائی نے مشتری نمبر ایک کو بیچا مشتری نمبر ایک نے نمبر دو کو بیچا تو ہم کہہ رہے ہیں وہ پہلی والی جتنی جو کچھ معاہدے ہوئے تھے نا انہیں کو ہم ریورس کر رہے ہیں لیکن یہ ریورس نہیں ہو رہی ہے اب ہم یوں سمجھیں گے کہ ایک نیا گاڑی دوبارہ سے اس طرف آ رہی ہے اوپر کی طرف آ رہی ہے گاڑی نے چکر کاٹ لیا اب واپس آ رہی ہے یہ ریورس نہیں آ رہی گاڑی بلکہ کیا آ رہی ہے چکر کاٹ کے واپس آ رہی ہے تو ان کے حق کے اندر تو ٹھیک ہے یہ تو بے واپس ہو جائے گی ان کے زمانے سے درست ہو جائے گی لیکن پہلے والا جو بائے تھا اس کے حق کے اندر یہ ہم نافذ نہیں کر سکتے اس کو اگر تو ہم ریورس کرتے پھر تو ہم کر سکتے تھے کہ جی ریورس ہو رہی ہے تو ہر چیز ریورس ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا پھر تو ہم یوں کر سکتے تھے ہر چیز کو ہم ریورس کر لیتے لیکن ابھی ہم ریورس نہیں کر سکتے یہ ریورس نہیں ہے یہ نئی طریقے سے واپس گاڑی واپس پیچھے کی طرف آ رہی ہے ٹھیک ہے جی تو اس وجہ سے ان کے کی حق کے اندر تو یہ نئی بہ ہے لیکن یہ اس غیر... کو ہم نافذ نہیں کر سکتے لیکن قاضی اگر فیصلہ کرے گا تو قاضی کو کیا حاصل ہوتی ہے ولایت حاصل ہوتی ہے یعنی ولی ہوتا ہے قاضی سب کے اوپر قاضی, قاضی کو اختیار ہوتا ہے اس کا فیصلہ سب کے نافذ ہو سکتا ہے اس لیے کیا ہوگا اگر وہ کہتا ہے جی واپس کرو تو جیسا وہ مشتری اول کے حق کے اندر نافذ ہوگا نا اس کا فیصلہ ایسے ہی بائیں اول کے حق میں بھی فیصلہ نافذ ہوگا اب ہم یہ نہیں کہیں گے جی یہ نئی بے ہو رہی ہے ہم کہیں گے کہ جی قاضی نے کیا کیا ہے قاضی نے حکم دیا ہے کہ جی واپس کرو سب کو پیچھے لے کے جاؤ ہاں یہ سرکل جو ہے نا تو وہ کاضی کرتا ہے ٹھیک یہ ایک وہ ہے نا بھی سمجھ آئے کوئی بات نہیں اتنا ہے کہ جی آپ کو بس تھوڑا بہت وہ کر لیں آگے چلیے جی منش کرا اب دن جس نے کسی غلام کو خریدا وہ شرط الرا من کل اور بائی نے کہا کہ بھائی میں ہر ایپ سے بری ہوں جو کچھ دیکھنا ہے نا دیکھ لو مجھ سے بعد میں نہ کہنا مجھے ایپ کہ نکل آیا تھا میں نے آپ کو چیز بیچ رہا ہوں بس جیسی بھی ہے نا بس آپ وہ کر لو اور ایسا ہی کہنا چاہیے جب بیچیں تو یہ کر اگر ایک اگر تو ایپ کا پتا ہو نا پھر تو بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی یہ جی ایپ ہیں اس میں بتانا چاہیے لیکن اگر پتا ہی نہیں کسی کو جیسے الیکٹرانکس کی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ دیکھ لیں ہم, ہم کسی ایپ کے ذمہ دار نہیں ہوں گے آپ ابھی دیکھ لیں چیز خرید رہے ہیں خریدتے وقت سب کچھ دیکھ لیں آپ وہ منش طرح دن جس نے غلام خریدا وہ شرط البایو بھرا تھا من کل ایبن نے شرط لگا لی کہ ہر عیب سے بری ہونے کی فلح سہو یار تو اب مشتری کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو لوٹائے ٹھیک ہے نا مشتری کے لیے جائز نہیں ہے بی کہ اس کو لوٹائے ایپ کی وجہ سے و علم یوسمی جم لطل اگرچہ بائے نے تمام اوب کا ذکر نہ کیا ہو علم یوسمی ٹھیک ہے اگرچہ بائے نے جتنا تم... ذکر کیا ہو تمام اوب کا ولم جی ولم یا ولم یاودا اور ان کو گنا بھی نہ ہو والم یادہا ان کو گنا بھی نہ ہو یعنی نہ اس نے عیب بتائے تھے اور نہ ان کو گنا تھا کہ جی یہ ایپ یہ یہ ایپ یہ, یہ. بائک کہتا ہے جی اس میں یہ خامی تو ہے لیکن میں ہاں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور میں باقی تمام ایپ سے بری ہوں تمام ایپ سے براتے ایسا کر رہا ہوں دے, اگر آپ دیکھ لیں اگر کوئی ایپ ملتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ملتا تو پھر مجھے نہیں ہوگا اب کوئی اور ایپ نکل آیا تو آپ لوٹا نہیں سکتے بائک کی طرف اور میں نے آپ کو بتایا تھا بعض لوگوں میں نے ایسے وہ الیکٹرانکس کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں لکھا ہوتا ہے جی چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے نیچے لکھا ہوتا ہے الیکٹرانکس کی چیزوں کا کو کوئی اعتبار نہیں ہوتا اس لیے جو چیز لینی ہے تو خوب اعتماد اس کے ساتھ دیکھ کے لیں اس کے بعد ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے اگر کوئی اس میں ایپ نکل جاتا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے تو وہ لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے بڑا اچھا وہ لکھ رہی ہے تاکہ ہاں لکھا ہوا ہے اور اب بندہ چیز لے گا تو آپ واپس نہیں کر سکتا لیکن اگر تو یہ ایک وہ تھا میرے پاس ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے تقریبا تیرہ اسباق میرے میں نے ریکارڈ کر لیے ہیں لیکن نیٹ اتنا سلو ہے کہ میں آپ کو کیسے آپ لوگوں کو بھجواؤں گی کھیلیں کوئی کسی طرح سے وہ کر لیں گے ہارڈ ڈسک یا کوئی اس بن جائے گی جس میں سے ٹھیک ہے تیرہ اسپاک ریکارڈ کیا ہوں میں تو یہ سر الحمد یہ مکمل ہو گیا اب بابو ہے باب بے فاسد جو ہے باب الب فاسد وہ بہت کمال کی چیز ہے باب بے فاسد جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جی یہ انہیں کی وجہ سے نا بڑے مسائل ہوتے ہیں ہم لوگ اب جب یہ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی ہم کتنی گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں بح فاسد ہم کس طرح کر رہے ہوتے ہیں اب یوں سمجھے کہ بے کتاب البیو کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا یہ باب بے فاسد ہے ٹھیک ہے نا سب امپورٹنٹ جو ہے یہ الحمدللہ مکمل ہو گیا پھر انشاءاللہ جو ہے اس کو وہ کریں گے باقی جو ہے وہ پھر ساتھی بہرہ جو ہے اس میں وہ کر لیں